عينه ونستغفره ونعرض بالله من شرور ينفخنا ومن صيئة في أحالنا من يرد بالله صلام ذل له ومن يردل صلاة ذي له وأشهد أن إله إلا الله وإلاه لا شريف له وأشهد أن محمدًا عده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم رزق الى ولا کی مقابن آخر مرا جل بحران بینا جلا وکالا آج کے درخت میں دو باتیں سنئی ایک حیات برضفی اور دوسرا سماہ موتا مردوں کا سننا سب سے پہلے مختصر طور پر آلود سننا بلجمہ کا عقیدہ حیات بربسی کے بارے میں اور سماع موتا کے بارے میں وہ سنوں گی عموماً ہمارے ہاں عوام الناس میں جو بات مشہور و معروف ہے ان دونوں پہلوؤں سے وہ بالکل غلط ہے کچھ لوگ انبیاء کرام صلوات وا صلی اللہ علیہ نظمین کی برزف زندگی کو دنیاوی زندگی قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ بہت کچھ بنا استوار کرتے ہیں سماع موطا کی بھی اور کی بھی وغیرہ وغیرہ تو اس کے رد عمل میں ہمارے سادہ لوگ لوگ ایک تو حیات کا پلیا انکار کر دیتے ہیں دوسرے سیماہی موتا کا پلیا انکار کر دیتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے کچھ بھی نہیں سنتے ایک لحاظ سے تو یہ بات درست ہے لیکن مکمل طور پر درست نہیں آلو سنا و جماع کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کو زندگی ملتی ہے مرنے کے بعد ہر شخص کو زندگی ملتی ہے صرف انبیاء یا شہدا ہی نہیں سب کو زندگی ملتی ہے نیک کو بھی بد کو بھی لیکن وہ قرض زندگی ہے اور وہ قرض زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف ہے موضوع پر ہمارے دادا استاد شیخ الفیخ مولانا اسماعیل خلقی وزیر آبادی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے اس کا نام رکھا ہے العیلۃ القویٰ الا ان حیاتی صلی اللہ وسلمہ قبری ہی لئی ست بنیاب اس بارے میں مضبوط دلائل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی قبر میں ہے وہ دنیاوی نہیں پورے مسالے کا نچوڑ اس کے نام کے اندر نکال کے رکھ دیا اور مسئلہ مختصر لفظوں میں سمجھا دیا کہ ہم مطلقاً انبیاء کی زندگی کے ملکر نہیں لیکن ان کی اس زندگی کو دنیاوی زندگی نہیں سمجھتے حیاتی دیوبندی جب یہ پیدا ہو رہے تھے عنایت اللہ شاہ بخاری نے ملتان ہی کے اندر تقریر کی دیوبندی عالم دین تھے عقیدہ توحید لوگوں کو سمجھایا اور اس بات کا برملا اظہار کیا کہ امبیائے کرام کی زندگی قبروں میں اگر دنیا والی ہی تھی وہ دنیا کی طرح ہی زندہ تھے تو پھر معاذ اللہ کیا صحابہ ہے کہ رضوان اللہ علیہ مجماعین نے زندہ انسان کو درگور کر دیا ہے اس پر ایک بہت استعال اٹھا تقریر کے دوران بھی جلسے کے اندر تقریر کے بعد بھی اور پھر اس کا اثر دارالعلوم دیوبند تک بھی پہنچا اور اس دور میں یہ دو بڑے بڑے بڑے دیو برتنوں کے اندر قائم ہوئے ایک حیاتی گروہ جو بریڈیوں کے عقیدے کا حامل اور دوسرا مماتی گروہ تو اس دور میں شیخ اسماعیل سلطی رحمہ اللہ نے یہ رسالہ لکھا ایک مقالہ مضمون لکھا جو کہ اجلا اور کے اندر شاع ہوتا تھا تین افطار میں سایا ہوا اس کے بعد مستقبل رسالے میں اس کو دارالقطب الطلفیہ مقبہ تلفیہ والوں نے خیال کیا ہے مسئلہ حیات النبی کے نام تو بہرحال بڑا والے سا اور سا موقف وہ یہ ہے کہ امبیائے کرام ہو شہادا ہو عام مسلمان ہو ہڈا کہ کافر و مشرق ہی کیوں نہ ہو مرنے کے بعد اس کو زندگی ملتی ہے لیکن وہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ مختلف ہے اللہ تعالیٰ نے سو حدات کی زندگی کے بارے میں نہیں فرما لیا ہے ایاؤ وہ زندہ ہیں والا کے اللہ ترون تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ان کی حیاتی زندگی کیسی ہے اس کا شعور تمہیں نہیں ہے یعنی ہمارا اور حیاتی گروہ کے درمیان جو ایک متنازع مسئلہ ہے نقطہ اختلاف وہ حیات پر نہیں ہے نقطہ اختلاف حیات پر نہیں ہے نقطہ اختلاف حیا دنیاوی پر ہے وہ اس زندگی کو بادل نماز زندگی کو دنیاوی زندگی کی طرح کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زندگی تو ہے لیکن دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے یہ بنیادی نقطہ اختلاف اور فرق ہے اور سیمائے موسا کے بارے میں بھی آلو سننا و جماع کا عقیدہ ہے اصول کلّی قاعدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے لیکن جس چیز کے سننے پر دلیل آ جائے جس چیز کے سننے پر دلیل آ جائے وہ اس سے صرفنا اور خارج جیسے مردہ صحیح بخاری کے اندر ابھی چاہتی ہے کہ دفن کر کے جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث آتی ہے کلیگے بدر بدر کے ستر مقتول قریشی بڑے بڑے سردار ان کو کنویں میں ڈالا گیا نظیرہ اسلام اسلام نے کتاب کیا البج تم ماں مربو کو تو یہ انہوں نے سنا یعنی کہ جس چیز کے سننے پر دلیل موجود ہو اس کے علاوہ مردہ کچھ بھی نہیں سنتا سیمائے موقع کا کلیا انکار نہیں اور کلیا قائل ہونا بھی نہیں ہرا تک سنتے ہیں یہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سنتے یہ بھی نہیں بلکہ اس کے درمیان درمیان آلو سننا وجما کا موقع انشاءاللہ شاء اللہ ہم اس کا ہم ذکر کرتے ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ بات سمجھنے کی ہے برزخ کے حوالے سے کہ برزخ ہے کیا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا جل جلتا ارے جلتا یان بہینا ہما بردخان دو بحر دریا ہیں قریب قریب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور آر ہے لاجان وہ ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے آدھا ارب الخوراس اور آدھا ملک ایک طرف میٹھا ہے دوسری طرف نمکین ہے میٹھا پانی نمکین کے علاقے میں نہیں جاتا نمکین کا پانی میٹھے کے علاقے میں نہیں جاتا برزہ درمیان میں راستہ آڑ ہے پردہ ہے تو برزخ کا معنی ہوتا ہے آڑ رکاوٹ پردہ یہ لفظ برزخ کا معنی تو برزخی زندگی جو ہم جب ہم یہ لفن استعمال کرتے ہیں تو اس وقت برزخ سے مراد کیا ہوتا ہے برزخ سے مراد ہوتا ہے دنیاوی زندگی اور باٹ الماد جو زندگی ہے ان دو زندگیوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ اور پردہ اور وہ بردخ ہے کیا جہاں پر جزا و سزا ہوتی ہے ثواب و حقاب ہوتا ہے وہ برزخ اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر میت کی روس اور جسم موجود ہے مرنے کے بعد انسان کا جسم اور انسان کی روح جہاں پر موجود ہوتی ہے اس کا نام ہے اس کی دلیل کیا ہے المؤمنون میں اللہ مینا فرماتے ہیں حتی اذا الموت حیدر حقیہ کے جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے لوٹا دیجیے درخت کیوں کیونکہ جو دنیا میں میں چھوڑ آیا ہوں جا کے دوبارہ وہاں واپس میرے سال اعمال کروں اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں کلا ہر گزر ایسا نہیں ہوگا ان نہا کلیم سن ہوا خا یہ بات اپنی زبان سے ضرور کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں नहीं ایسا ہر گزر نہیں ہوگا وارا بردہ الا یوم بہسون ان مرنے والوں کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک آج ہے اللہ یوم بہسون قیامت کا کبھی نہیں جا سکتے واپس تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اور ان کی روحوں کے درمیان برزخ ہے یہ نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا ہے وہی وا درزہ ہوں ان کے درمیان اور واپس رجاقیل دنیا کے درمیان اس نے کہا تھا ربیع مجھے لوٹا دیجئے اس واپس لوٹنے اور ان لوگوں کے درمیان مرنے والوں کے درمیان برزخ ہے یعنی روح و جسم کے مجموعے اور دنیا کے درمیان برزخ اور آڑ ہے وہ انسان کی ڈیڈ باڈی اس کا جسم اس کی روح جہاں پر موجود ہے وہ اس کے لیے برزخ ہے وہ اس کے لیے قبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوں اصمارا ہوں اللہ نے بندے کو موت دی جو روح و جسم کا مجموعہ تھا پھر مرنے کے فوراً بعد اس روح و جسم کے مجموعے کو اللہ تعالی نے قبر عطا ہٹا مرنے کے بعد چاہے جسے اس کا چار پیسے پڑا ہے بلاسٹ ہو گیا ہے ریگا ریگا ہو گیا ہے جلا دیا گیا ہے جس حال میں بھی ہے جہاں پر بھی ہے وہی وہ اس کے لیے قبر ہے وہی وہ اس کے لیے بردا کیونکہ اللہ نے کہا ہے سا اخبارہ اللہ نے اس بندے کو قبر دی یہ نہیں کہا سا اخبار روح ہے روح کو قبر دی یہ نہیں کہا اللہ نے بڑکے کہا ہے سا اخبار اللہ نے مرنے والے کو قبر دی اور مرنے والا روح نہیں تھی اکیلا جسم نہیں تھا بلکہ مرنے والا مرنے سے پہلے روح اور جسم کا مجموعہ تھا تو قبر و درد اس جگہ کا نام ہے جہاں پر مرنے کے بعد انسان کا جسم اور روح دونوں ہوتے ہیں اب اس ابتدائی تنگیت کے بعد یہ بات سب سے پہلے بنیادی طور پر سمجھ گئی کہ عالم بالا کے احوال عالم بالا کے احوال انسان کی عقل سے بالا کا رکھ انسان اپنی عقل کے ساتھ اخروی معاملات پر غور و فکر کرنے لگے اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ اللہ رب العالمین ہے جو یہ کام کرتا ہے انسان اپنی دماغ سے اپنی عقل سے اس کو سمجھنا چاہے کبھی نہیں سمجھ سکتا اللہ نے فرمایا ہے وَمَا تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ انتہائی معمولی ہے انتہائی تھوڑا سا ہے تو جس کا علم لمیٹڈ ہو محدود اور تھوڑا ہو وہ لامحدود چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے آپ نرسری پریس کے پہلی دوسری کلاس کے بچے کو جبراتے لگیں گے وہ تو سر بیٹھ جائے گا کیونکہ نہیں ہے بتا دیجیے فرمایا کہ متعلق پوچھتے ہیں روس تو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے تم ایک روح کو نہیں سمجھ سکتے سارے عالمِ ورزت کو کیا سمجھو گے ہمارا کام کیا ہے ہمیں اللہ رب العالمین میں امام النبیا جناب الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس پر ایمان لانا یہ ہمارے علما ہے اور ایمان کے غیب کا یہی تقادہ ہے کہ بندے تھے ہم یقین کریں کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے ساتھ نکلتا ہے اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے سچ کہا ہے ہماری اصل اس کو مانے یا نہ مانے یہ ایمان کا ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا تقادہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بنو ہن بڑ درست مانا جائے اور تقلیم کیا جائے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی ساری بات آپ نے سمجھ کیا. اللہ سبحانہ تعالی نے اس برزخی زندگی کو جو دنیاوی زندگی سے مختلف بنائی ہے اس کا کچھ نقشہ قرآن مجید میں بیان کیا مثلا جو حضاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاد اخن جین خوشی روپی سباد اللہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں آپ انہیں مردہ نہ سمجھیے بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں وہ زندہ ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے فرما فبلی اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں وہی سب شیرون اب الدین علام الحقی ملتی اور جو لوگ ابھی دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ملے نہیں شہدا تک وہ پہنچے نہیں ان کے بارے میں وہ کچھ خبریاں بھی حاصل کرتے ہیں ایک تو یہ پتا چلا کہ شہدا اللہ کے پاس ہوتا ہے احیاء زندہ احاؤ انڈاوتی جنتا ہے دنیا میں نہیں انڈاوتی اللہ کے پاس دوسری یہ بات پتا چلی درگاپور انہیں عزت دیا جاتا ہے تیسری یہ بات پتہ چلی جو دنیا والے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے نہیں لم یل حقوبی نکھلتی یعنی کہ وہ ان کی زندگی دنیاوی زندگی سے کوئی علیحدہ ہی چیز ہے اس زندگی والا اخروی اور وردشی زندگی والا دنیاوی زندگی والے کے ساتھ ملتا نہیں اللہ نے قرآن مجید قرقان امید میں یہ تینوں بات بنا اور یہ صرف رزت کا دیا جانا صرف شہدا کے لیے نہیں بلکہ اپنے بستر پر خوت ہونے والوں کے لیے بھی ہے اللہ کرواتے رہے وہ اللہ حاضر ہو او ماتو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں گزرتے تھے پھر ان کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا او ماسو یا وہ اپنی تدبی موت مر گئے اللہ علیہ اچھا رزق لے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا ملنا صرف شہداء کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر نیک آدمی کے لیے ہے اور انبیاء کی صلوات اللہ علیہ نہیں ان کی زندگیوں کا تو کیا ہی کہنا ہے ان کی زندگیاں تو شہداء کی زندگیوں سے بھی اعلیٰ ترین ہیں اللہ تعالی نے لوگوں کے اعمال کے حساب سے اخروی زندگی کے مدارس رکھنا اور جس طرح دنیاوی زندگی میں انسان دو مرحلوں سے گزرتا ہے ایسے ہی اخروی زندگی میں برزفی زندگی میں بھی انسان دو مرحلوں سے گزرتا ہے دنیاوی زندگی کا ایک مرحلہ انسان ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے دوسرا ماں کے پیٹ سے باہر گزارتا ہے اور یہ دونوں دو مرحلے جو دنیاوی زندگی کے ہیں یہ بھی آپس میں میل نہیں کھاتے آپس میں ملتے نہیں ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے سانس لیتا ہے اس کو غذا ملتی ہے وہ فجلا خارج کرتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شہر کی دنیا کا اس کو کوئی پتا نہیں ہوتا اندھیرا ہے یا اھالا ہے پہر کس چھوڑ میں جا رہا ہے یا سناٹا چھایا ہوا ہے اس کو کوئی پتا نہیں ہے ایسے ہی اقروی زندگی کے بھی یہ دو مدارج اور دو مراحل ہیں ایک بردشی زندگی قبر اور بردس کے پیٹ میں زندگی کا کچھ حصہ قیامت تک یہ گزارے گا اور دوسرا حصہ قیامت کے بعد اقروی زندگی کا ڈائر ہوگا اور یہ دونوں مرحلے اقروی زندگی کے یہ بھی آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں مسلم احمد جی کی وہ طویل حبی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بردی زندگی کا تھوڑا سا اچھا نقشہ کھینچا ہے اس نے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مومن آدمی ہوتا ہے اسے سوال جواب کیے جاتے ہیں وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے صحیح صحیح طور پر اسے پوچھا جاتا ہے تجھے کیسے پتا چلا وہ کہتے ہیں فراۃ کتاب اللہ میں نے اللہ کی کفاط کو پڑھا میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی تو سے کہا جاتا ہے نم کا نوبت ایسے سوجا جیسے دلہن سوتی ہے لا الا لاستے دہا اللہ دلہن کی طرح سوجا جس کو اس کے گھر میں سب سے زیادہ جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی کے بگار سکتا ہے اور کوئی دلہن کو نہیں اٹھاتا فیوستا ہلو کی خبری اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے مدا کا فیاتی ہی کاتے نگاہ فیاسی میرا اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے آسن البدی تو یہ جس کا انتہائی خوبصورت چہرہ ہوتا ہے انتہائی بہترین خوشبو ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے اس ویسٹو تو تنہائی میں تو کہاں سے آیا وہ کہتا ہے میں ہنگل ہوگا سال میں تیرا نیک سال ہنگل بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا رفیق بنایا ہے اس کے لیے اوڑھنا بھی سونا جنت کا دے دیا جاتا ہے پیس کا بھیڑا ہو جنت کی جانب ایک سروادہ کھول دیا جاتا ہے سیاتی ہی ہا ورانی جنت کی خوشبو جنت کی بادیں تین خوشبودار ہوائیں اس کا پہنچتی ہیں اور اگر بندہ برا ہوتا ہے اس کی روح کو اس کی جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے اسے سواج باب ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں لادری مسلا پول میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا جیسے ہی میں نے بھی کہنا شروع کر دیا رشتے اس کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں لا چلائیسہ ہوا لا چلسا نہ تھی پڑا نہ تھی سنجا جو کامیاب ہوا اس نے کیا کہا تھا کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اس پر میں ایمان لایا تھا میں نے اس کی تصدیق کی تھی یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا جو لوگ کہتے تھے میں نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا تحقیق اور تقریر کا فرق قبر سے ہی شروع ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں نا قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سولہ علوم پچاس علوم سترہ علوم چاہیے زیادہ تم قرآن نہ پڑو بس باقی جو لوگوں نے کہا ہے وہی سمجھو قبر میں کامیاب ہونے والا کیا کہہ رہا ہے سرا تو نہ کام ہونے والا کیا کہہ رہا ہے سمے تم نا سن پودن سپول تم اس جیسے لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں کہتا رہا پھیر جال کرتا رہا وہ اس کو ماریں گے اور اس کے لیے اور نہ بھی سونا جہنم کا بنا دیا جاتا ہے جہنمی لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم کی طرف ایک گرکی کھول دی جاتی ہے بیا دین ہر و سما جہنم کی بدبودار گرم ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں جہنم کی آخ کی کپش اس تک آتی ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتہ تخلی ہوتا پہ اس کی پسلیاں جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں آدمی آتا ہے کبھی اربدی انتہائی برے چہرے والا برے رواج والا وہ ہے, کون ہے؟ یہ آگے سے جواب دیتا ہے خبیح, میں بدعمل ہوں. وہ کیا مطلب سزا ہوتی رہتی ہے اسے خبر کے یہ ایک نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برستی زندگی کا پھینکتا تو شہدا کی روحیں ان کے جسموں کے اندر مرنے کے بعد اور سبز پرندوں کی شکل میں بھی ہیں اب یہاں پر انسانی حقل تھوڑا سا لڑکی ہے روح ایک ہے اور قرآن مزید قرقان और اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرادی دونوں اس بات پر غلالت کرتے ہیں کہ شہادا کی روح جی ان کے جسم کے اندر ہوتی ہے اور شہداء کے بارے میں بالخصوص سے ہی بخاری کے حدیث آتی ہے فی جو کی سب رنگ کے مریضوں میں کچھ پہلا مان ہے تو اس کی یہ تصدیق دی ہے کہ کیونکہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتا ہے اور خلعت جنتی سب رنگ کا رباس اس کو پہنایا جاتا ہے لہٰذا اسی کو ہی سمجھ خریدنے کے ساتھ تشریح دی گئی ہے اور چونکہ وہاں اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو ہنسے نگا وسیع کر دیا جاتا ہے اسی کو اڑنے کرنے کے ساتھ تشریح دی گئی ہے لیکن علیہ صنع کا ایک بہت بڑا گروہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو خبر کی ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بیک وقت انسانی روح کو جسم کے اندر بھی اور سبج پرندوں کے چوک اور پیٹ کے اندر بھی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے وہ اللہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کی رات دکھایا کہ مثال علیہ السلام کسی بھی آمدر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر وہی سلاۃ وسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا بیت بیس کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور پھر بیس المقد سے جب شروع ہوتی ہے آسمان پر جا کر سلاۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے ہیں اللہ و تعالی جو یہ کر سکتا ہے تو شہدات کو دو جگہوں پر کیوں نہیں رکھ سکتا ہے ہمارے یہ کام لگا ہے کہ جو بھی سنا جائے اس کو مانا جائے اہل ایمان کا یہ قول ہے کہ وہ کہیں سنا ہوا سہنا ہو برانا کر اپنا ہو یہ کل ہم نے سنا ہم نے اطاعت کر لی ہمیں ماض دینا ہم نے پھر آخر تیری ترقی کا اٹھنا ہے تو یہ برزخی زندگی ہے باقی ایک روایت پیش کی جاتی ہے المبیاء و اخیا قبول ہندی سلون کے امبیا زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ روایت حسن ابن قتیبہ کے مقروف ہونے کی بنا پر اور ابو الجہن الظہر ابن علی کے مجبول ہونے کی وجہ سے ذئی ہے ہاں علیہ صحیح اصلاۃ کا قبر میں نماز پڑھنا وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے اور آلوچنا والے دماغ کا ایک اعتبار ہے کہ انبیاء کرام آئی کے رام فرواز اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر دیں تصویر و تفتیش و تحلیق لیکن ان کی یہ زندگی دنیاوی دنیاوی دنیا زندگی سے مختلف ان کو دنیاوی اعتبار سے فوق شدہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خد میں قبل ضرور ہوئی آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں ان کا میے سن آپ ہی مرنے والے ہیں ان یہ بھی مرنے والے ہیں آپ ماتا او پتیلا ان بلند تم الاآ تم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا اگر فوت ہو جائیں اور پوٹیلا یا شہید کر دیے جائیں انقلبتم على تم تم اپنی ایڈیوں کے بلب ٹو لے لو گے جو اپنی ایڈیوں کے بلب پھر گیا اباؤٹ ٹرن تم نے لے لیا اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ اپنے آپ کا ہی نقصان کرے گا یعنی انبیاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ استعمال کیا تو یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ان کی ایک اعلی ترین بہترین زندگی اخروی زندگی شروع ہو چکی ہے جو کہ دنیاوی زندگی سے مختلف ہے اس پر دنیاوی زندگی کے اقانات لاگو نہیں ہوتے اور اس مقربی زندگی اور دنیاوی زندگی کے درمیان برداشت علاجوں میں بھائی سم دوبارہ ہی اٹھنے کا ایک آڑ اور رکاوٹ اور پردہ ہے تو جب درمیان میں پردہ آ گیا حیات ہے لیکن دنیا بھی نہیں اور ہے بھی درمیان میں ایک رکاوٹ اور آڑ جو لوگ دنیاوی زندگی کے ساتھ امداد ہیں اب ہم آتے ہیں سنائی موتا کی بات جو لوگ دنیاوی زندگی کے ساتھ امدادہ ہیں دو بندوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ آ جائے وہ بھی ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے دو آدمیوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ آ جائے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے وہ انبیاء کی زندگی دنیاوی زندگی ثابت کر کے وہ سابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سنتے ہیں انبیاء کی زندگی کو دنیاوی زندگی کہنے کا ان کا جو اثر مشن ہے اور سبب ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ زندہ ہیں لہذا سنتے ہیں اور پھر اچھا سن لیا تو کیا ہوگا چلو یہ بھی مان لیں کہ سن لیتے ہیں پھر کہتے ہیں چ کے سنتے ہیں لہذا فریاد رسی بھی کرتے ہیں تن کے بے عمارت کی بنیاد رسی حالانکہ اگر سن بھی لیں سن بھی دے آپ ایک دوسرے کی سنتے ہیں نا لیکن ماں سو کلش فریاد رسی کر سکتے ہیں آپ کے بول گئے جی مجھے بیٹا چاہیے بیٹا دو دے سکو بیٹ کبھی بھی نہیں سن لینا بھی ثابت ہو جائے پھر بھی راستہ مدد کرنا ثابت نہیں ہوتا ایسا ذہی قسم کا اعتقاد ہے ان لوگوں کا تو بہرحال انبیاء کرام کے لیے موت کو ثابت کرنا یہ انبیاء کی توہین بھی نہیں ہے آج کل یہ بھی بڑا پراپا ہے حیاتی کولے کی طرف سے کہ تم انبیاء کو زندہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں مانتے رہا تم گسا ہو گئے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اور دنیاوی زندگی زیادہ طلب کرنا یہ تو کاخروں کا کام ہے لتا ہوں لتا گنا ہر سننا کی اللہ لوگوں میں سے دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ حریف ترین لوگ وہ کون ہے یہودی یا شرط اور دنیاوی زندگی چاہتا کون ہے یہودی یا شرط انبیاء کا کیا طریقہ ہے انبیاء کو اختیار دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہی لے لیں باقی رہنے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زندگی کو سامنے رکھ لیں اختیار دیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا اللہ رسیع صلی اللہ اللہ دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں ربھی بے سے ملاقات چاہتا ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں دنیاوی زندگی کے اختتام کو ترجیح دیتے ہیں یہ ودو احد ہند لمبر الفسینا یہ تو ثالف چاہتے ہیں کہ ایک ہزار ہزار سال زندگی دی جائے یہ ان لوگوں کا مطالبہ ہے انبیاء کیا کہہ رہے ہیں اللہ رفیق اللہ کے داعی نے پکارا میں نے لگائی کہا مجھے دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا میں نے ایک کو اختیار کر لیا ہے رفیق آلہ کے پاس جانا ساری ابھی سے مقابلے پر موجود اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفات کے بعد اچار کہتی ہیں یا بطا جب انہا اور ان سار کے درمیان ایک مصرا آتا ہے اجا با ربن دہا اللہ تعالی نے بلایا تو داٮٔی اجل کو لطیف کہہ دیا ہے تو یہ کوئی گستاخی نہیں گستاخی یہ ہے کہ کہا جائے انبیاء زندہ ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ یہ گستاخی ہے انبیاء کی تو خیر جب دو افراد کے درمیان ہار اور پردہ آ جائے تو دونوں ایک دوسرے کی سننے سے پاس رہتے ہیں ایک دوسرے کی سن نہیں سکتے آپ دنیا کی زندگی میں روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں ایک آدمی کمرے کے اندر بیٹھا ہوگا دوسرا کمرے سے باہر ہے کمرے سے باہر بیٹھ کے گفتگو کرے اندر والا نہیں سنتا اندر بیٹھ کے کوئی گفتگو کرے باہر والا نہیں سنتا آپ اپنے گھر میں جتنا مرضی شور ڈالتے رہے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ کے اسی کمرے کے ساتھ آپ کے ہمسائے کے کمرے کی دیوار ہے وہ نہیں سن سکے گا آپ کے گھر کے سین میں تو شاید آواز کلی جائے کیونکہ سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں لیکن پیچھے کو آواز نہیں جائے گی تو جب درمیان میں آڑ آ گئی تو سن سکنا بھی محال ہو گیا اب دیکھیے موٹا سا ہے ہے کہ ایک زندہ آدمی اس کا خاصا ہے وہ بولے دیکھے سنے یہ زندہ آدمی کا خاتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی سن نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ میں معجور ہوں میری قوت سماج جواب دے گئی ہے یا کام نہیں کرتی اسی ادارے میں اپلائی کرنا ہو تو کیا کہیں گے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ واقع تمہاری قوت مخدوش ہو گئی ہے باقی نہیں رہی یا سرے سے ہے ہی نہیں یعنی ایک زندہ آدمی کا خاصہ ہے کہ وہ سنے اگر نہیں سن سکتا تو اس کے لیے دلیل چاہیے وہ ایک آرزہ ہے اور آرزے کی دلیل ہوتی ہے ایسے ہی جو فوج شدہ ہے اس کا خاصہ ہے کہ وہ نہ سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہو لا لات جن کی حیات دنیاوی ختم ہو جائے روحیں نکل جائیں ان کے ساتھ بات نہیں کی جاتی ہے یہ اصول ہے کہ جو فوت شدہ ہے اس کا خاصہ ہے کہ وہ نہ سنیں لیکن اگر کبھی سن لیا اس نے تو اس کی دریل چاہیے کہ اس نے سنا ہے یا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں چیز فلاں بات مردہ سن لیتا ہے اس کے لیے دلیل پیش کرے یا کوئی کہتا ہے کہ فلاں مردہ سن لیتا ہے سارا کچھ اس کی بھی دلیل پیش کرے آردا ہے نا آرزے کے لیے دلیل چاہیے کلی قاعدے اور اصول سے ہٹ کر یہ بات ہے پھر اس کے اور دنیا کے درمیان گرجپ اور آڑ ہے ایک آدمی لاہور میں بیٹھا اچھا باتیں کریں آپ یہاں پہ بیٹھ کے سن لیں گے لیکن اگر کوئی آدمی کہے جی میں سن لیتا ہوں موبائل پر فون پر وہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ میں سن لیتا ہوں اور ہم مانیں گے کہ واقعہ تن یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے آدمی کی بات متان میں بیٹھ کر سنتا ہے کیونکہ اس کے پاس دلیل موجود ہے کمیونکیشن سسٹم ہے نظام ہے اس کے ساتھ دلیل آئے گی ہم مان لیں گے ہم نے تو مربع تقسیم کرنے کے موٹی سی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ کے اندر ہمت اور طاقت نہیں کہ آپ مرغوں کو سنائیں مانتا بھی مسلم ان منفی القبور جو لوگ قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے آپ انہیں سنانے والے نہیں ہیں اصول آگے آتا نہیں اب مردا قدموں کی آہت چنتا ہے یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے انگل میتا نیت معروف خف کا نے عالی میت مردا سپنا کے جانے والوں کے قدموں کی چاپ قدموں کی آہت سنتا ہے ان کے پاؤں کے جوتے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں ان کے کھٹکنے کی آواز وہ ہم سنواتے ہیں نہیں سنوانے والا اللہ یہ اللہ تارا سنواتا ہے وہ سنتے ہیں ایسے ہی قریب بدر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شگاب کیا ارے بدر کے ساتھ انہوں نے سنا تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پتا چلا تو اگر نہ حضرت امر امدی اللہ تعالی کیا رہے ہیں جن جسموں کے اندر رونے نہیں ہوتی ان کے ساتھ کلام نہیں کیا جاتا سمایا ہم یہ اب سن رہے ہیں یہ اب سن رہے ہیں ہم نے مان لیا کہ سن رہے ہیں وہی دلیل بنتی ہے نا وہی نے بتا دیا کہ سن رہے ہیں ہم نے مان لیا کہ سن رہے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور سنتے ہیں ٹھیک ہے تم دلیل دے دو ہم مان لیتے ہیں لڑائی جھگڑا کس چیز کا تو پھر ان دونوں دو مقصدوں پر حیات پر ضروری پر اور سیماہ موتاب دو قسم کے گمراہ گروہ وجود میں آئے سماہ موتا کا کلّی یا سن انکار کر کے لوگوں نے بخاری کی یہ دو حدیث خبکے نے آل والی اور گلیبے بدر والی انکار کرنا شروع کر دیا یہ المسلمین عثمانی گروہ ہو یا دیگر یہ ان دونوں روایات کا انکار کرتے وہ کہ صحیح بخاری کی کرتے نہیں مانتے قرآن میں آیا ہے کہ مردے نہیں سنتے لہذا آمین کو نہیں مانتے حالانکہ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ مردے نہیں سنتے فرق سمجھ لے بات کا قرآن میں یہ نہیں آیا کہ مردے نہیں سن سکتے قرآن میں یہ آیا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے قرآن میں آیا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے اللہ سنا سکتا ہے یہ قرآن میں آیا ہے بلاقنگ اللہ یو سنگا یہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور قرآن میں آیا ہے کہ اللہ سنوائے تو سن لیتے ہیں تم نہیں سنوا سکتے اشتراک اور تعارف تو ہے ہی نہیں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ حدیثیں قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہیں لہذا ہم ان کو نہیں مانتے جس کے قرآن میں یہ آیا ہی نہیں کہ مردے نہیں سنتے قرآن میں یہ آیا کہ تم نہیں سنا سکتے تعارف تو تب تھا نا جب یہ آتا قرآن میں کہ مردے نہیں سنتے یا یہ آتا قرآن میں کہ مردے جھوٹوں کی آہت بھی نہیں سنتے کلیگے بدر والوں نے نہیں سنا ایسی بات تو قرآن میں ہے ہی نہیں انہوں نے کیا کیا سیماہی موتا کا کلیتا انکار کر کے صحیح حادیث کے مرکز ہوئے دوسری جانے یہ بریندی ٹولہ بیچارے یہ سیماعی موتا کو الخلاف مان کر کفر و شرک کے مرتبہ ٹھہرے اور بنیاد رکھی کیونکہ یہ سنتے ہیں تو لہٰذا مدد بھی کر لیتے ہیں اور حیات بردفی پر بھی یہ دو گروہ بنے ایک گروہ نے اس کو دنیاوی حیات سمجھا اور پھر دنیاوی حیات ماننے کے بعد لازمن سیما کے بھی قائد ہوئے اور کفر و شرک کا مرتبہ ہو گئے گروہ اور دوسرا گروہ انہوں نے حیات کا کلیا انکار کر دیا یہی مسلم کا گروہ مرنے کے بعد اسے میں روح نہیں لوٹتی پھر کیا دلیہ تمہارے پاس نہیں لوٹتی یہ جی وہ مردہ ہے بس حالانکہ موت کا جمانا ہے ہی نہیں اس لیے درخت کو بتایا ہے کہ موت حیات دنیاوی کے اختتام کا نام ہے آحیا اموات غیر احیا مرغہ ہیں کہ ان میں زندگی کی رمق باقی نہیں ہے یہ موت کی تعریف ہے باقی روح کا نکلنا داخل ہونا یہ زندگی اور موت کو مستغم نہیں روح کے بغیر بھی بندہ زندہ ہوتا ہے روح کے باوجود بھی بندہ مردہ ہوتا ہے یہ گزشتہ درخت میں تبصیلی یہ بات نکلتی ہے تو بہرحال یہ دونوں گرو گراہی کا شکار ہوئے حیات برداشی کے مسئلہ پر بھی اور سیمائے موسا کے مسئلہ پر بھی اور حال اسنا بل کا جو حق اور درست موقف ہے وہ کیا ہے کہ برضفی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں مرنے کے بعد انبیاء ہوں شہداء ہوں سولہ اتقیاء ہوں یا اللہ کے نافرمان فرمان اور باغ ہر ایک کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندگی دی جاتی ہے وہ زندگی بردفی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے یہ ہمارا آلو سنہ و جماعت کا موقف اور سیما موقع کے بارے میں بھی آلو سنہ و جماع کا موقف کیا نتیجہ نکلا کہ مردے کچھ بھی نہیں سنتے الا کے جس چیز کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہو اور وہ صرف دو چیزوں کی دریل ہے ان دنیا والوں کے قدموں کی یاد سنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب انہوں نے سنا تھا باقی وہی وراً درزق آر ہے پردہ ہے اور اس پردے کے پار وہ اپنی آواز کو کوئی پہنچا نہیں سکتا ان نقلا تخلی امتا سمان کبھی حکم ان من کل <بُور> قبول والوں کو آپ نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وہ سامنے بھی پڑا ہو پھر بھی درگف ہے پھر بھی تم انہیں نہیں سنا سکتے پڑی ہے لوگ لگاتے ہیں شور کرتے ہیں وا کرتے ہیں کوئی جواب نہیں ہوگا زندہ آدمی کے کان کے پاس جا کے شور مچاؤ وہ بےچارا فورا کان کے ہاتھ رکھتا ہے یہ اس کے سر کے ساتھ سر رکھ وہ ماتم و بین کرنے والی نوحہ کرنے والیاں رہتی ہیں اس کو پتا ہی نہیں پڑا ہوا گڑھی رہ اس بات سی کہ مردہ تمہاری باتیں نہیں سن رہا تو جب سامنے تھا اس وقت نہیں سنتا منو متی کرے چلا گیا پھر کیا سنی گا؟ اللہ رب برا جی دعا ہے کہ اللہ تعالی آلہ حق کو سمجھنے کی اور اس پر آمل پیرا ہونے کی تو سیکیق دے بڑھ رہی ہے